میرے پاس میں فرسٹ ٹائم آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے میں نے آپ سے اور میں آپ سے دو سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تو یہ کہ عورت اگر مسواک کرنا چاہے کر سکتی ہیں اور لیڈیز کے لیے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر عورت اگر پریگنٹ ہی ہے تو دن بھی قریب کے ہوں یعنی سات یا آٹھ مہینے چل ہو کیا کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں یہ میرے آپ سے دو سوال ہیں جیو اوکے بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے امید ہے آپ روحت تشریف لایا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ عورت مسوا کر سکتی ہے سنت ہے پیارے آقا کی بھی اور ازواج محتراط کی بھی سنت ہے سید شاہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ آخری جو پیارے آقا کی انسان سب کی وہ پہلے میں نے اپنے دانتوں میں نرم کر کے آقا کریم کو دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مسوا کرنا سنت ہے اگر کرنا چاہیں تو ویسے چونکہ وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں تو شک کہتے ہیں تو وہ لگانا زیادہ بہتر ہے چونکہ اس میں یعنی وہ عورتوں کے منہ کو دندان دنداسا تو وہ یعنی عورتوں کے منہ کو وہ رنگ بھی چڑھا دیتا ہے تو اس سے عورتوں کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر مسواک کریں تو وہ بھی بارہ کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اور دوسرا یہ کہ عورت اگر رکھ سکتی ہے اور وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی تو روزہ رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ سمجھتی ہے یا ڈاکٹر کہتا ہے رکھے گی تو بچے کو نقصان ہوگا تو وہ روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قدا کرے لیکن وہ روزے کی قضاء یعنی کیا نام ہے اس کا سیڈیا وغیرہ نہیں دے سکتی کزا ہی اس نے کرنا ہے پورے سال میں جب وہ چاہے گی قضاء کر لے گی جی